الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له واشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشِرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ اعوذ باللہ السمين علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفطه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل رغدتا من لسانیت طاق قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون علی يَا الَّذِينَ آمَنُوا صلّوا عَلَيْهِ الحمد اللہ آج تیس مارچ دو ہزار تیرہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر نائنٹی سیون میں ہم سورت العام کی اس اہم ترین آیت پر پہنچے ہیں یعنی سورت العنام آیت نمبر پچاس کہ جس کے کانٹیکس میں انشاءاللہ ہم عقیدہ علم الغیب کشف الہام اور خوابوں کی حقیقت اور اس کی شرع حیثیت پر ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے آج سے تقریباً دو سال پہلے بھی میں نے سورہ عال عمران کی آیت نمبر 179 کے تحت عقیدہ علم غیب پر تفصیلی گفتگو کی تھی لیکن اس میں کچھ چیزیں اشارتاً بیان کی تھیں کچھ کیوریز باقی تھیں وہ کیجول گفتگو تھی لیکن اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ تمام ایشوز کو ریزالو کیا جائے اور ہمارا وہ جو لیکچر تھا عقیدہ علم الغیب سے متعلق وہ مسرہ نمبر چھ کے نام سے ہماری ویب سائٹ ایل سنت پاگ ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تحت آج کی ان جب یہ گفتگو ہو جائے گی تو پھر ہم اس لیکچر کو اپلوڈ کر دیں گے اور پرانے والے لیکچر کو اس کے تھرو ریپلیس کروا دیں گے آج کی یہ گفتگو انشاءاللہ ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ہوگی تاکہ ایک عام مسلمان خواص کا تعلق اہل سنت سے ہو یا اہل تشیو سے اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور صنفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیو بھی عقیدہ علم الغب سے متعلق اپنے فرقہ باز مولویوں کے شر سے بچ سکیں یہ انشاءاللہ آج کوشش ہوگی اور قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ کیا ہے فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض کی کہ چونکہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں لگی ہوئی تو میں نے الحمدللہ للہ فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے انشاءاللہ تعالی اس پلیٹ فارم سے جو بھی بات ہوتی ہے وہ قرآن و سنت کے دلائل پر ہوتی ہے اور میری زندگی کے اکتیس سال جو ہیں وہ بریلوی مکبہ فکر سے گزرے اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند پھر اہل حدیث اہل تشید اب بھی سب کے ساتھ وقت گزارتا ہوں جن کی کوئی حق بات ہے وہ قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر غلطی دیکھتا ہوں لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ کسی بھی مکبہ فکر کو کافر مشرق گستاخ رسول ڈکلیئر کیے بغیر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے البتہ جو مقاد فکر کے علماء ہیں ان کا مسئلہ ڈفرینٹ ہے ان کی مثال جو ہے اس گول کیپر کی سی ہے جو کبھی بھی اپنے گول کے اندر گول نہیں کرے گا وہ ہمیشہ ڈفینڈ کرے گا اپنی غلط باتوں کو بھی تو عقیدہ علم و غیب کے حوالے سے اس وقت مسلمانوں میں دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں دو انتہائی رویے پائے جاتے ہیں یعنی افراد و تفریح کا شکار ہے پینڈولم کی پہلی اسٹریم پر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ریفرنس تھے اس کے انبیاء کرام علیم السلام کے بارے میں عقیدہ علم الغیب وہ رکھ لیا ہے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے جو ثابت ہے وہ الگ چیز ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیم السلام کو کوئی ایسی کیپیبلٹی دے دیتا ہے کوئی ان میں استطاعت یا صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خود غیر جان لیتے ہیں یہ انہوں نے عقیدہ اڈاپٹ کر لیا اور یہاں پر انہوں نے بریک نہیں لگائی بلکہ اپنے فرقوں کے مولویوں اور بزرگوں کے بارے میں بھی یہ چیزیں کلیم کی ہیں ولی آداب اور اس وجہ سے وہ راہ راست سے ہٹ چکے ہیں پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم پر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی بڑی نیکنیتی کے ساتھ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب بھی کسی فرقے کی بنیاد پر دوسرے فرقے کا رد کیا جاتا ہے اسلام کی بنیاد پر نہیں فرقوں کی بنیاد پر تو پھر گمراہی آڑے آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں گمراہی اپنا پنجہ گاڑ لیتی ہے پھر لوگوں نے توحید کی آڑ میں عقیدہ علم الغیب سمجھاتے سمجھاتے بس اوقات انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین بھی کر دی ول آب تعالیٰ اور بعض اوقات ان کی گفتگو سے ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ ان چیزوں کو جو کتاب و سنت کے دلائل پر ثابت ہیں شاید ان کو مانتے ہوئے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے حالانکہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے سمعنا آنا تو آنا ہمارے ہم نے سنا اور اختیار کر لی حق جو ہے پینڈولم کی دو ایکسٹریمز کے درمیان ہے نہ تو بالکل ادھر ہے اور نہ ہی بالکل اس طرح تو یہ حق انشاءاللہ دو سیٹنگز میں میں بیان کروں گا مسئلہ نمبر سکس اے کے نام سے اور سکس بی کے نام سے اور پھر ہمارے یہ دو لیکچر جو ہیں جن میں سے آج پہلا لیکچر ہوگا اور دوسرا سکس بی لیکچر اگلے ہفتے انشاءاللہ ہوگا تو مسئلہ نمبر سکس اے جو ہے اس کا عنوان جو آج کی گفتگو ہے وہ ہے عقیدہ علم الغیب سے متعلق سرکہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ عقیدہ علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ عقیدہ علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور اگلی دفعہ انشاءاللہ شاء اللہ بی مسئلہ نمبر ڈسکس ہوگا جس کا عنوان ہوگا کشف اور الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ تو یہ انشاءاللہ ہماری دو ویڈیو بکس بن جائیں گی تاکہ کسی کو سینکڑوں کتابیں کھنکالنے کی ضرورت نہ پڑے سارے دلائل ایک جگہ الحمدللہ موجود پائے جائیں آج کی جو گفتگو ہے مسئلہ نمبر سکس اے وہ تین علمی پوائنٹ پر مشتمل ہوگی لیکچر کے دوران کراس ریفرنس کے طور پر جتنی آیات آنی تھی نو کے قریب آیات تھیں وہ میں نے الحمدللہ الگ سے ایک پیج آپ سب کو مل چکا ہے جس میں اسی ترتیب کے ساتھ وہ نو کی نو آیات درج ہے ساتھ ہی ساتھ جو احادیث آئے گی انشاءاللہ میں ان کے بھی ریفرنس دوں گا اور آج کے لیکچر میں تقریباً بیس کے قریب حدیث احادیث ڈسکس ہوں گی وہ تمام کی تمام احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہی ہوگی اور ان میں سے اکثر جو ہیں متفق علیہ حدیثیں ہیں ایک دو حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم سے باہر ہوں گی باقی سب کی سب صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے اور یہ جتنی احادیث میں ڈسکس کروں گا ان کی صرف کتابوں کے نام بتاؤں گا اور جو بہت کریٹیکل حدیث ہوگی اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دوں گا جو بیروت اور علماء حرمین کی جو عربی کتابیں چھپتی ہیں وہ انٹرنیشنل نمبرنگ جو احادیث کی کتابوں پر پاکستان میں بھی تاب السلام والے اردو میں چھاپ رہے ہیں وہ انشاءاللہ میں اس کا پورا ریفرنس دے دوں گا پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ میں مجھ سے سوال کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جتنے لیکچر اپلوڈ ہوتے ہیں یہ کوئی لوارس لیکچر نہیں ہوتے اس کے بعد بھی ہر ہفتے میں درجنوں بلکہ سینکڑوں ای میل کے جواب بھی دیتا ہوں اور میرا ای میل کا ایڈریس ہے مرزا انڈر نائنٹی فائیو ایٹ دا ریٹ آف یاہو ڈاٹ کام تو الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کوئی ای میل آئے اور میں اس کا جواب نہ دوں اور نہ پتا ہو تو میں لکھ دیتا ہوں کہ علم میں یہ بات نہیں ہے اور جو ہمارا یو کا چینل ہے سیون اس کی ویڈیوز پہ بھی جتنے لوگ کامنٹ کرتے ہیں ایون میرے خلاف بھی کرتے ہیں میں نے کبھی کوئی کسی کا کومنٹ ڈیلیٹ نہیں کیا بلکہ پازیٹو انداز میں اس کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اب اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ آج کا لیکچر جو تین علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے اس شروع کرتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے علی علی علی علی محمد كما محمد و و لیجیے اللہ مبارک محمد امال علی محمد پوائنٹ نمبر ون علم الغیب کی ڈیفینیشن کیا ہے تعریف کیا ہے اس کی اور کون سی چیزیں ہیں جو علم الغیب میں داخل ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو علم الغیب میں داخل نہیں ہیں اردو میں ہم علم الغیب کہہ دیتے ہیں اصل میری لفظ ہے الغیب عربی زبان کے اندر الغیب کہتے ہیں القاموس ڈکشنری کے مطابق اوشیدہ شہ کو چھپی ہوئی چیز کو اور اسی کا اپوزٹ ورڈ استعمال ہوتا ہے الشہادہ جو ظاہر چیزیں ہیں الغیب شریعت کی ٹرم میں علم الریب سے مراد وہ علم ہے جو ہوا خمسہ اور عقل کے دخل کے بغیر حاصل کر لیا جائے اور اسی کو ہم کہتے ہیں نالج آف ان سین یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو بھی علم ہوا خمسہ کے بغیر یا عقل کے علاوہ انسٹرومنٹس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ علم الغیب نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہوا خمسہ کا دخل ہو جاتا ہے عقل کا دخل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر جو علم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے جیسا کہ آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پیگنینسی کے بارے میں معلومات حاصل کر لی جاتی ہیں تو یہ علم الغیب نہیں ہے کیونکہ یہ سورس ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اس سے ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں اور وہ ماں کے پیٹ سے ریباؤنڈ ہو کر سکرین پر ایک شکل بناتی ہیں یہ علم الغیب نہیں ہے فزیکل نالج ہے ٹینجیبل فارم میں اسی طریقے سے مائکروسکوپ کے ذریعے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اردبین کے ذریعے وہ بھی علم الغیب میں داخل نہیں اسی طریقے سے ٹیلی اسکوپ کے ذریعے جو دور دراز کی چیزیں دوربین کے ذریعے دیکھ لی دی جاتی ہیں وہ بھی علم الغیب نہیں ہے سیٹلائٹ کے ذریعے موبائل فون کے ذریعے یہ تمام کی تمام چیزیں جو انسٹرومینٹس کی شکل میں موجود ہیں ان کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ علم الغیب نہیں ہے علم الغیب وہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے بغیر ڈائریکٹ دل پر علاقہ کر دیا جائے تو یہ جو جتنے فزیکل فنامنا آف نیچر ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ایکوائرڈ نالج کا جس کو سائنس بھی کہتے ہیں اور سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہے دا نالج اوبٹین تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ از نون ایز سائنس مشاہدات اور تجربات کے ذریعے حاصل کیا گیا علم وہ سائنس کہلاتا ہے تو سائنس کے علم سے جتنی چیزیں حاصل ہوں گی یہ علم الغیب نہیں ہوں گی کیونکہ وہ ٹینجیبل چیزوں کو فزیکل فینومین آف نیچر کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اسی کی ایک اور مثال بھی سن لیجئے کہ آج کل ایسے انسٹرومنٹس بھی دریافت ہو چکے ہیں جن کے ذریعے آپ زمین میں پانی کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتے زمین میں دو فٹ کا گڑھا کھودا جاتا ہے اس میں وہ انسٹرومنٹ رکھ دیا جاتا ہے ہمارے اسلام آباد میں تو آٹھ دس ہزار روپیہ لے کے وہ بتا دیتے ہیں وہاں پر پانی کا کافی مسئلہ ہے کافی نیچا ہے پانی ڈھائی تین سو فٹ پر ہے تو بعض اوقات بورنگ کا ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے پاکستانی خرچہ ہو جاتا ہے تو لوگ پھر پیسہ بچانے کے لیے وہ انسٹرومنٹ والی جو جتنی بھی ٹیمز ہوتی ہیں ان کو بلاتے ہیں تو زمین میں دو فٹ گڑا کھود کر اس میں انسٹرومینٹ رکھتے ہیں اس سے ویوز جنریٹ ہوتی ہیں الٹراسونک جیسا کہ ساؤنڈ ہوتا ہے وہ زمین کی گہرائی تک چلی جاتی ہیں اور ریباؤنڈ ہو کر واپس آتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے اتنی گہرائی میں پانی ہے تو یہ بھی علم الرب نہیں ہوگا کیونکہ فزیکلی آپ نے چیک کی ہے کوئی ویسے یوں بیٹھا ہوا بتا دے کہ یہاں پر پانی ہے اور ایک دفعہ بتانے سے نہیں جتنی دفعہ بتائے ریزلٹ صحیح نکلے تو وہ علم الرب ہوگا ویسے تو لگ گیا تو تیر اور نہ لگا تو تکا اسی طریقے سے محکمہ موسمیات جو بارش کی پیشن گوئی کرتا ہے یہ بھی علم غیر نہیں ہے یہ بھی فزیکل نالج ہے مثال کے طور پر آپ اگر سو فٹ اونچے مینار پر چڑھ جائیں تو آپ دس کلومیٹر دور تک دیکھ سکتے ہیں اور جو زمین پر کھڑا ہوا ہے کلو سے بھی زیادہ دور نہیں دیکھ سکتا تو اب دس کلومیٹر دور جو بندہ دیکھ رہا ہے سو فٹ کے مینار پر وہ دور تک دیکھ کر بتا دے گا جی فلاں گاڑی فلاں جگہ پر پہنچ چکی ہے اور اس رفتار سے آ رہی ہے اتنی دیر تک یہاں پہنچ جائے گی اور وہ پہنچ جائے تو آپ یہ نہیں کہیں گے اس کو علم الگ ہے بالکل اس طریقے سے پاکستان میں جب انڈیا سے مونسون کی ہوائیں داخل ہوتی ہیں تو ان ہاؤں کی رفتار انسٹرومنٹ کے ذریعے کیلکولیٹ کی جاتی ہے پاکستان سے انڈیا اور انڈیا سے پاکستان آتے ہوئے جن جن شہروں سے اس نے گزرنا ہے اس کے فاصلے بھی ہمیں لیٹ لانگ بھی لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ طول بل اور ارض بل پتا ہوتے ہیں اس سے فیزیکل کیلکولیشن کی جاتی ہے اچھا جی یہ اتنے بجے چلی ہے تو یہ اتنے بجے تک یہاں پر بارش پہنچ جائے گی تو یہ علم ال نہیں یہ فزیکل ہے جیسا کہ ہمیں بتایا کہ ہمارے جیلم شہر سے ایک ہائیسٹ ایوریج جو ہے پونے دو گھنٹے میں اسلام آباد تک پہنچ جاتی ہے تو یہاں سے گاڑی اگر چلتی ہے ایک بجے دن کو تو آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں پونے تین اور تین کے درمیان فیض آباد پہنچ جائے گی تو یہ علم ال نہیں ہوگا یہ فیزیکل نالج ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں یہ ایک نالج جو ہے یہ علم ال نہیں بلکہ فزیکل اور ایکوائرڈ نالج ہے تو اس کے اپوزٹ جو علم ہے اپوزٹ کا بھی غلط ہے ترلن میں اس کے جو علم ہے وہ ہے ریویڈ نالج وہی کا علم جو اللہ تعالیٰ اپنے امبیا کرام علی مسلم کے دل پر علاقا کرتا ہے اور یہ چیزیں کبھی بھی ہما سے خمسہ اور عقل سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں کبھی کوئی انسٹرومینٹ نہیں بنایا جا سکتا جس سے فرشتہ ڈیڈیکٹ ہو جائے یا عذاب کبر دیکھا جا سکتا یہ چیزیں یا جنت یا دوزر کو دیکھا جا سکے یہ چیزیں کبھی بھی انسٹرومنٹ کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی صرف اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علی مسلام پر یہ چیزیں اشکار فرماتا ہے اور اس وحی کے علم کو ہم انگلش میں ریویلڈ نالج کہتے ہیں اس پہ اس کی ڈیٹیل تو اگر مجھے اس اسپین میں سر بیان کروں تو ایک گھنٹہ اور چاہیے ایک میں نے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرۂ کار وہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے پینتیس منٹ کی گفتگو مسئلہ نمبر تھرٹی نائن اس میں میں نے بتایا ہے کہ اسلام صرف دو علوم کو مانتا ہے یا سائنس کے علم کو مانتا ہے جو ڈیفینیٹ اسٹیبلش سائنس ہے جو تجربات سے ہم نے حاصل کی ہے کہ پٹرول آپ کو بھڑکا دیتا ہے یہ ڈیفینیٹ علم ہے یا پھر وہی کے علم کو کتاب و سنت کے علم کو اسلام مانتا ہے تو علم الغیب جو ہے وہ دو طرح کا ہے ایک علمغیب وہ ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں غیب میں سب کے سب صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری مسلمان بھی ان چیزوں کو دیکھتا نہیں بلکہ غیب پر ہی ایمان رکھتا ہے جیسا کہ عذاب قبر پر ایمان دولت پر ایمان جنت پر ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان جس کے بارے میں صورت البقرہ کے اندر شروع میں ہی آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مین بالغیب وہ لوگ جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم علم الغیب نہیں رکھ سکتے علم الغیب صرف پیغمبروں کو ملتا ہے وہ بھی آگے ڈیٹیل آ جائے گی کیا ہم پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں ہم ایمان بالغیب پر ہوتے ہیں الحمدللہ اور دوسرا فزیکل فینومینا آف نیچر جتنے ہیں جتنے میں نے پہلے بتائے اس کا علم بھی اگر انسٹرومنٹس عقل اور حواس کے بغیر حاصل کر لیا جائے تو وہ بھی علم و ہوگا مثال کے طور پر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار دو سو باسٹھ نمبر حدیث ہے کتاب المغازی چیپٹر میں غزوہ موتا کے بیان میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بیٹھ کر سینکڑوں میل دور کی خبر لائف بتائی چاہبہ کو سیٹلائٹ کے ذریعے نہیں عقل کے ذریعے نہیں حواس کے ذریعے نہیں بلکہ دل پر اللہ نے القاع کر دیا آج اگر سینکڑوں میل دور دیکھا جائے سیٹلائٹ کے ذریعے تو وہ فزیکل نالج ہوگا وہ علم ال نہیں کیونکہ وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں جن کے ذریعے سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے اب ہم تو سائنس کی فیلڈ کے لوگ ہیں سمجھتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا فزیکل ورلڈ کا نالج ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے فرمایا کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا اب جھنڈا جو ہے وہ زید ابن ہاسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد جعفر نے تھام لیا پھر میرا جعفر بھی شہید کر دیا گیا اور جھنڈا عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی انہوں نے تھام لیا اور ابن روا کو بھی شہید کر دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہے آپ تو دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہے پھر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے حوالے کر دیا ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا اور پھر آپ نے بشارت بھی فتح کی سنا دی فتح اس فارم میں تھی کہ وہ مسلمانوں کی فوج کو بچا کر بڑی حفاظت کے ساتھ لیا ہے کیونکہ سامنے سے ڈیڑھ دو لاکھ کا لشکر آ گیا تھا. پھر سیدنا عمر کے دور میں جا کر شام فتح ہوا اسی طریقے سے صحیح مسلم میں رزبہ بدر کے چیپٹر میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجہاد میں چار ہزار چھ سو اکیس نمبر حدیث ہے اور آگے چل کر بھی سات ہزار دو سو بائیس نمبر حدیث صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے میدان بدر میں پڑاؤ ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے زمین پر نشان لگائے کل ابو جہل کی لاش یہاں پر پڑی ہوگی کل امیہ ابن خلب کی لاش یہاں پر ہوگی کل اتبا کی لاش یہاں پر ہوگی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر مبوس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن جگہوں پر نشانات لگائے تھے ان جگہوں پر ان جگہوں سے ذرا سے بھی ہٹ کر ان کافروں کی لاشیں نہیں پائی گئیں ایگزیکٹ انہی جگہوں پر پائی گئیں اب یہ چیز کل ہونے والا واقعہ یہ دنیا میں کوئی انسٹرومنٹ نہیں بتا سکتا تو یہ ہے علم الر اسی طریقے درجموں سے مجھے زبانی یاد ہے صحیح بہاری اور صحیح مسلم سے اگر بیان کروں آگے تھوڑی بہت بیان بھی کر دوں گا لیکن پھر وہ ٹاپک ہمارا کور نہیں ہوگا ایک اور حدیث جو بڑی مشہور ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی علیہ حدیث ہے اور اس میں عقیدہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضب حنین کے موقع پر ایک شخص کے لیے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے دوستی ہے یہ مشہور حدیث ہے ہم نے اب سنی ہوئی ہے صاحب اکرام علام کہتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑھ چڑھ کر جنگ میں حصہ لیا اور کافروں کو پچھاڑ کر رکھ دیا قریب تھا کہ ہم سب کے سب لوگ شک میں پڑ جاتے کہ اسلام کی طرف سے اتنی بہادری کہ جوہر دکھانے والا کیسے دوستی ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو اتنے کافر مار دیے تو آپ نے فرمایا وہ دوستی ہے پھر صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار کرنے لگے اور پھر وہی وہ ہوا کہ جب اس کو زخم زیادہ لگ گئے تو اس نے اپنے دامن میں سے تیر نکالا اور اس تیر کو اپنے پیٹ میں کھگو کر خودکشی کر دی تو صحابہ اکرام نے امردوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا اس نے خودکشی کر دی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کومنٹس ارشاد فرمائے اشہد عبد اللہ برسول بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں کیوں کہ یہ میرے رسول ہونے پر گواہی ہے کہ میں نے جو خبر دی یہ اللہ کی طرف سے ہے میں اسی کا رسول ہوں پھر آپ نے فرمایا اے بلال اٹھ اور لوگوں میں اعلان کر دے کہ جنت میں صرف من ہی داخل ہوگا منافق نہیں اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے ہے وہ منافق تھا بظاہر اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا اور فزیکلی بھی اسلام کی طرف سے پرفارمنس دی لیکن دوست کی تھی. کیونکہ ایمان بنیادی شرط ہے بل آبود تعلی تو اس حدیث سے بالکل واضح ہو گیا کہ صحابہ اکرام علی امردوان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا اب جو لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میرا کوئی بھی مرید ایسا نہیں جس کو میں جنت میں نہ لے کر جاؤں یا تو بھائی صحابہ جب تک وہ خودکشی اس نے نہیں کی وہ صحابہ ہی تھا نا صحابہ میں سے تھا نا اس کے بارے میں بھی صحابہ کو کنفرم نہیں ہے تو ان بزرگوں کے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے کرنا جبکہ کوئی پہمل دنیا میں موجود نہیں جس کے ذریعے سے علم ال غیب حاصل ہو جائے یہ برعقیدگی کے سوا اور بعض اوقات شاید دار اسلام سے خارج کرنے والا عقیدہ ہی بن جائے وضاءب باللہ تعالی بالکل اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق العزیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے صحابہ نے پوچھا یا <سلام> رسول اللہ کیوں رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اب صحابہ کو تو چار فٹ نیچے نہیں زمین میں نظر آیا بعض کے بزرگ کہتے ہیں مشرق میں بیٹھے ہو تو مغرب دیکھ لیتے ہیں اور قصیدہ دے ایسا جھوٹا مشہور کیا جس میں لکھا ہے کہ شیخ ابد القادر جلانی فرماتے ہیں معذلح اللہ اللہ انہوں نے نہیں فرمایا کہ میں پوری دنیا کو زمین پوری زمین کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر گندم یا جو جوکا دانا ولے آباہ تعالی ہم تو اپنی کمر پہ نہیں دیکھ سکتے تو اتنے بڑے بڑے دعوے ان بزرگوں کی طرف منسوخ کر دیے تو ساب اکرام کو تو چار دور نیچے نظر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیونکہ ان کو تو اللہ نے دکھا دیا تھا فرمایا کہ ان میں سے ایک ایسا شخص تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا کھایا وہ چھب لکھایا تو اللہ بالغیب تو صحابہ کرام علی مردوان اور پوری امت سمیت ہمارے ہم ایمان بالغیب رکھنے والے ہیں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہمارے پاس علم آ لیکن ہم نے چونکہ خود نے یہ چیزیں دیکھیں ہمارا ایمان بالغیب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم الغیب ان چیزوں کا یہ غیبی خبر عطا فرمائی وہ آگے ڈیٹیل آ بھی جائے گی اچھا بعض لوگ اب اس معاملے میں تھوڑا سختی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب نبی کو پتہ چل گیا کہ عذاب قبر ہو رہا ہے تو نبی کو تو نظر آ گیا تو علم الغیب نہ رہا پارسلی یہ بات درست ہے کہ پیغمبر کے لیے وہ علم الغب نہیں رہا اس کو تو نظر آ گیا اور انہیں مانوں میں اللہ تعالی کے لیے بھی کوئی چیز علم الغب میں نہیں ہے کیونکہ اللہ کے سامنے ساری چیزیں آنے باہر میں حاضر ہیں لیکن اللہ کیا فرماتا ہے عالم الغبی و شہادہ. اللہ غائب اور شہادت چھپی ہوئی اور زائد چیزوں کا جاننے والا ہے اسے تو کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے تو کیا براد جو تمہارے لیے چھپی ہوئی ہے ان کو میں جانتا ہوں تو پھر بھی اللہ اس کے لیے علم الغیب کا لفظ بولتا ہے بالکل اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو چیزیں اللہ آشکار کر دے ہمارے ریفرنس سے وہ علم الغیب ہی رہیں گی غیبی خبریں ہی رہیں گی ورنہ اگر اس کو علم الغیب نہیں ماننا پھر معذ اللہ سفر اللہ اللہ کے لیے بھی کوئی علم الغیب نہیں اللہ کے سامنے بھی ساری چیزیں حاضر ہیں تو اس چیز کو سمجھیں اور الحمدللہ اب جو سعودی عرب سے پرانے پاک چھپتا ہے احسن البیاں جو پاکستان میں ایک بہت بڑے سلفی عالم ہیں لاہور کے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب حافظہ اللہ انہوں نے بہت اچھی تفسیر احسن اور بیان لکھی وہی سعودی گورنمنٹ جو ہے اردو زبان میں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش سے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کو فری نسخہ دیا جاتا ہے اس میں بھی سورہ عال عمران کی آیت نمبر 179 کے تحت انہوں نے دو جملے لکھے ہیں اور عقیدہ الحمدللہ کھول کر واضح کر دیا یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے اہل عدیث مطلب فکر کے لوگوں کے بعض لوگوں کے سب کی نہیں میں بات کرتا ہوں ان کے دماغ میں یہ کیڑا پتہ نہیں کس نے ڈال دیا تو میں ان کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ پہلا جملہ انہوں نے لکھا اس میں کہ اللہ تعالی جب چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے یہ جھگڑتے رہتے ہیں کہ جی غیبی خبر کہنا چاہیے علم نہیں بھائی جو چیز علم میں آ گئی اس پہ علم کا لفظی بولا جائے گا علم کسے کہتے ہیں نالج کو اور دوسرا جملہ انہوں نے لکھا ہے غیب کا علم اللہ صرف رسولوں کو دیتا ہے اور جتنا ان کی رسالت کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوتا ہے اتنا انلمیٹڈ نہیں لمٹ وہ آگے آ بھی جائے گی انشاءاللہ شاء تو یہ الحمدللہ ہماری پوائنٹ نمبر ون کور ہوا اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو کی طرف اب آپ اپنا پیج نکال لیجئے جس میں کراس ریفرنس کے طور پر نو آیات لکھی ہوئی ہیں پوائنٹ نمبر ٹو میں ان آیات اور احادیث کا بیان ہوگا جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سوا ہر ہستی کے لیے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا ہے کہ کوئی ذات بھی اللہ کے سوا علم الغیب نہیں رکھتی خود سے وہ آیات اور وہ احادیث انشاءاللہ اس کانٹیکس میں بیان ہوگی اور یہ علم الغیب کا عقیدہ بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ عقید شفات ہے جو مسئلہ نمبر چار کے نام سے اہل سنت ڈاٹ کام پر میری گفتگو اپلوڈ ہے عقیدہ شفاف کیا ہے سورت البکرا میں چار دفعہ عقیدہ شفاف کا ذکر آیا تین دفعہ کیٹیگوریکل ڈنا آیا کہ کوئی ہستی شفات نہیں کر سکتی انہی میں سے ایک آیت ہے سورت البکرا کی آیت نمبر دو سو چبن آیت الکرسی سے پہلی آیت اس میں تیسری دفعہ آیا کہ شفاط کوئی نہیں کر سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے ریفرنس پیج پہ, پہ پہلی آیت یہی ہے سورت البکرایت نمبر دو سو چبن یا خرچ کرو مما رزقناکم جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرو من قبل قبلی یوم اللہ بیعن فی اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کوئی تجارت نفع نہیں دے گی ولا کل اور کسی کی دوستی نفع نہیں دے گی ولا شفاسن اور کسی کی شفاعت بھی نفع نہیں دے گی وافر رونا ہوں اور کافر ہی ظالم ہے تو اس ایپ میں کیٹاگوری کل ڈنائی آیا کہ کوئی تجارت نفع نہیں دے گی کوئی دوستی کوئی شفاعت نہیں دے گی تو تین دفعہ ڈنائی کے بعد پھر اس سے اگلی آپ آیت, آیت الکرسی جو ریفرنس ٹو پر ہے اس میں آیا منگل ندی یشپا یہ پھر واحد موقع آیا سورت البقرہ میں جہاں آیا کہ کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی سفارش کرے مگر اس کے اذن سے تو ان دونوں آیات کو جوڑنے سے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی خود سے کسی کی دھوک کے ساتھ بلوچاہ شفاف کر ہی نہیں سکتا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا یہ میرا چاہنے والا ہے میں اس کو زبردستی دوست کے ساتھ نہیں. اللہ اجازت دے گا تو کر دے بالکل اسی طریقے سے علم الغیب کوئی خود نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود آجکار نہ کر دے اپنے انبیاء پر علیہ السلام اب آ جائیے جناب اسی پیج پر ریفرنس نمبر 3 پہ جو آیت جو ہماری درس قرآن کی آیت <تصفح> ہے سورت الانام نام آیت نمبر 50 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا لكم عندي اللہ اقور الم ان خزاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دیجیے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا علم اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود سے غیب جان لیتا ہوں ولا عقور القم انی منت اور نہ میں تم سے اس بات کا دعوی کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ دیکھوں اللہ مایو ہائی لیا میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے ال یہ طبیل عاما البصیر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بھلا کیا اندھا اور دیکھنے والا مراد کیا دیکھنے والا وہ ہے جو انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کر لے اور جو اس دعوت سے انداز کرے وہ اندھا ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں افلا تفت کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے اندھا اور انکیارہ برابر نہیں ہو سکتے انبیاء کی تصدیق کرنے والا آنکھوں والا ہے اور ان کا انکار کرنے والا اندھا ہے اب اس ایک آیت میں کتنے عقیدے کلیئر ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خزانے کے خود سے مالک نہیں ہاں اللہ نے جو دیا وہ الگ بات وہ آگے حدیث بھی آ جائے گی صحیح مسلم کی اور نہ خود سے غیب جان لیتے ہیں مراد یہ کہ کسی انسان میں کیپیبلٹی یا صلاحیت نہیں ہے کہ وہ غیب جان لیں اس کو اس سے کمپیرزن کیے بغیر بعض دنیا میں کچھ چیزوں کا ہنر سیکھ جاتے ہیں مثال کے طور پر جو موٹر وائنڈنگ کرنے والا ہے اس کو موٹر وائنڈنگ کرنے کا طریقہ آتا ہے آدمی موٹر وائنڈنگ نہیں کر سکتا یہ اس میں صلاحیت موجود ہے آپ اس کو تار دے دیں اور اس کا انسٹرومینٹ وہ موٹر وائنڈنگ آپ کو کر دے گا اسی طریقے سے جو تندور میں روٹیاں لگانے والا ہے اس کے پاس بھی یہ ہنر ہے اگر آپ اس کو آٹا دے دیں اور ایک تندور دے دیں آم آدمی تندور میں روٹی نہیں لگا سکتا اس طرح دنیا میں جتنے بھی کاریگر ہیں وہ سب کے سب صلاحیت رکھتے ہیں ایسی جبکہ علم الغ کوئی صلاحیت کہ ہاں اب یہ مجھے مل گیا میں یہ کر سکتا ہوں ایسا نہیں ہے جیس کو مزید سمجھیے جیسا کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے پاس یہ صلاحیت خود سے نہیں آتی کہ اس کے پستان میں دودھ آ جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ اس کی اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے تو دودھ آ جائے کوئی صلاحیت نہیں ہوتی بلکہ جب اللہ چاہتا ہے اس کے لیے دودھ کو ظاہر کر دیتا ہے وہ بچے کی براقیت ہوتی ہے بالکل اس طریقے سے انبیاء اکرام علیہ السلام پر جو غیب کی خبریں آشکار ہوتی ہیں وہ خود اس کی صلاحیت نہیں رکھتے بلکہ اللہ جب چاہتا ہے ان پر آشکار کرتے اور جب اللہ کرتا ہے تو اس پر علم الغیب کا ہی لفظ بولا جائے گا کیونکہ ہمارے لیے باہر وہ بہرحال غیب کی چیزیں ہی رہنی ہیں ہمارے اعتبار سے وہ غیر ہی ہے تو اس میں فرمایا گیا کہ میں خود سے غیر نہیں جانتا اور نہ میں کہتا ہوں میں فرشتہ اور ظاہر ہے فرشتے تو نہیں انسان تو فرشتوں سے افضل ہے سورہ بنی ترین میں آتا ہے اگر زمین پر انسان کی جگہ فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر کو بناتے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے بلکہ بشریت کو ناز ہے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں سے بھی افضل کر کرتے دی. اگلی آیت پرانے پاک میں ایف اس سے زیادہ واضح آیت اس ٹاپک کے اوپر نہیں جس میں کئی عقیدے کلیئر ہو جائیں گے اور یہ ایک آیت اگر لے لی جائے تو پاکستان کے ایٹی پرسنٹ لوگ جن کے عقیدوں میں بگاڑ ہیں ان کے عقیدے صحیح ہو جائیں گے سورت الراف آیت نمبر ایک سو اٹھاسی آپ کے ریفرنس پیج پہ فور نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک ولا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اعلان کر دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ نقصان کا رکھتا ہوں اور نہ کر. الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے میں بھی اسی کے مرہون منت ہوں اب ذرا ساتھ ساتھ سوچتے جائیے جو ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں لوگ دعوے کرتے ہیں کہ فلاں بزم چاہیں تو یہ کر دیں تو وہ کر دیں بولے ولکم كُنْتُ عالم الْغَيْبِ اور اے نبی یہ بھی فرما دیجیے اگر میں خود سے غیب جان لیتا وہی بات کی کیپیبلٹی میرے اندر ہوتی بغیر اللہ کے بتائے ہوئے لکھ مِنَ الْخَيْرِ تو میں بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا خود سے اور اس کی فارم کیا ہوتی بما مسنیت سو مجھے کوئی بھی تکلیف کبھی نہ پہنچ سکتی اگر مجھے غیر کی خبریں خود پتہ چل جاتی مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ آتی حقیقت بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دنیا کا کوئی بھی انسان اگر یہ فورس ہی کر لے کہ مجھے یہ تکلیف آ جائے کہ فلاں ٹائم پہ اور اس کے پاس بچنے کی سبیل ہو مثال کے طور پر مجھے یہ بات پتا چل جائے کہ اگر میں صبح جیلم سے اسلام آباد کے لیے سفر اختیار کرتا ہوں تو ہائیسٹ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور اس میں دس بندے مارے جائیں گے ہو سکتا ہے ان میں سے میں بھی ہوں تو میں کبھی بھی نہیں گھر گا اے نبی فرما جی اگر میں خود سے غائب جان لیتا ہوتا تو میں بھلائیاں بہت ساری جمع کر لیتا ہوں مجھے کوئی تکلیف نہ کبھی پہنچتی ان انا اللہ اللہ نذیر ہوں و بشیر میں تو نہیں ہوں مگر ایک ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا اللہ کے مجرمین کو آخرت کا ڈر سنانے والا اور مومنین کو قیامت کے دن اللہ تعالی کی جنتوں کی خوشخبری دینے والا لکھو منون اور ان کے لیے جو واقعی یقین کرنا چاہیں ایمان لانا چاہیں جو نہیں ماننا چاہتا وہ بے شک خود دوزہ کا راستہ اختیار کرے تو اس کا جو پہلا پورشن ہے کہ میں نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا آج ٹاپک نہیں اس پہ میری الحمدللہ دو مختلف گفتگو جو ہے اپلوڈ ہو چکی ہیں ایک مسئلہ نمبر تین کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے اس میں میں نے مسئلہ استعمت کلیر کیا ہے اہل سنت پار ڈاٹ کام پر ایک گھنٹہ اور اڑتیس منٹ کی گفتگو ہے اور دوسرا ہے مسئلہ نمبر فارٹی تھری اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور تبسل کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے چھ وسیلے بتائے ہیں پانچ جائز ہیں اور ایک وسیلہ ایسا ہے جو ثابت نہیں اس میں یہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ البتہ یہاں پر یہ دوسرا حصہ جو ہے کہ اگر میں خود سے غائب جان لیتا تو میں بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی تو اس کے کانٹیکس میں دو حدیثیں یاد کر لیجئے ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ غزل احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار دندانے مبارک شہید ہوئے اور خون کا ایسا فوارہ چھوٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہو گئے آپ کو تکلیف پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات نہیں تھی اتنی بڑی آزمائش آنے والی ہے کیوں ہم سورہ سوریا کے چھ روپ پڑ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وارہ فرما دیا تھا کہ اس اسال میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوگی اور مسلمان ڈٹرمنٹ سے کہ ہمیں فتح ہونی ہے لیکن فتح ہونے کے بعد دوبارہ شکست ہوگی پھر بعد میں آیات نازل ہوئی اللہ نے تمہیں فتح طے دی تھی لیکن تم نے اپنا ڈسپلن لوز کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی اور اس کا بوال پھر تم پر پڑا پھر صحابہ پر کیا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چار دند دبارک شہید ہوئے اور اس پر میرا جملہ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اور صحابہ نے حضور کی نافرمانی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی تکلیف اٹھانی پڑی آج دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے کہ ہمارے لیے دعا کر سکیں جو دنیا میں کر کے دعائیں وہ تو چلے ہیں آج نہیں موجود اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے اور آج ہم اگر اپنے پیغمبر کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالی کی طرف سے ازمائش سے کیسے بچ سکتے ہیں صحابہ بھی تو موجود تھے اور صحابہ نے نافرمانی کی اور اس کا ببال نہ صرف صحابہ پر بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشقت اٹھانی پڑی اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین نمبر تھری ون کے غزبۂ خیبر کے موقع پر یہودیوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو ایک یہودیہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دوران بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا یہ صحیح ہی بخاری میں بھی ہے سم نبی دود میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے صحابہ اکرام نے وہ کھانا کھانا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ کھا لیا اس کے بعد وہ جو بوٹی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئی اللہ کی اجازت سے اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے مت کھائیے میرے اندر زہر ہے تو آباد نے فوراً کھانا وہیں پر رکھ دیا اور صحابہ کو بھی روک دیا لیکن اس دوران کچھ صحابہ کھا چکے تھے سات صحابہ اکرام وہ زہر آلود کھانا کھا کر شہید ہو گئے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کرنا بھی گستاخی سے خالی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا زہر ہے اور آپ نے جان بوجھ کر زہر کھایا اور صحابہ کو کھانا دیا بولے آباد جان بچانا فرض ہے پہنم بس ہے یہ بعید ہے کہ وزیر آلود کھانا علم کے باوجود کھا لے یا سیاستہ وہ کھانے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر شفقت فرمانے والے ہیں تو ہر بندہ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اگر اس سے زیادہ فرمانے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جو روک دیا پہلے روک دیتے اس کا مطلب ہے بعد میں علم میں آیا اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس بوٹی کو بولنے کی صلاحیت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ علم العید اشکار ہو گیا بلکہ صحیح بخاری میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں اس سے چار سال بعد یعنی یہ زہر کھانے کے چار سال بعد صحیح بخاری میں حدیث ہے وفات کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے کہا کرتے تھے کہ وہ خیبر کے موقع پر جو مجھے زہر دیا گیا تھا آج بھی اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں جیسا کہ میرے وہ جگر کی رگوں کو کاٹ رہا ہو زہر تو پھر اللہ تعالی نے اسی زہر کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی موت دے دی موت تو آنی تھی لیکن شہادت کی اس طریقے سے آئی حکمی اعتبار سے اب اگلی دو آیات جو ہیں اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں احادیث بھی موجود ہیں میں حدیث کے ساتھ اس آیت کو بیان کروں گا تاکہ یہ ویژن کلیئر کٹ ہمارے سامنے آئے پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے وہ کہتی ہیں وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیا کرتے تھے کہ کل کیا ہوگا وہ جھوٹا ہے اور اللہ پر بھی جھوٹ باندھنے والا ہے تم قرآن نہیں پڑھتے پھر اما عائشہ نے یہ آیت راوت کی ریفرنس نمبر 5 سورت النمل آیت نمبر 65 بسم اللہ الرحمن الرحیم الرّرحمٰن الرحیمات مبو صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے زمین و آسمان میں کوئی وائب نہیں جانتا سوائے اللہ کے تو ذاتی طور پر صرف اللہ جانتا اب بات بد وقت جو ہے وہ اپنے فرقے کی عبادت کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کہ حضرت عائشہ کا قول ہے ہمارے لیے حجت نہیں ہے حضرت عائشہ کا ذاتی خیال تھا ان کو غلطی بھی لگ سکتی ہے پانچ دیر بات درست ہے بعض اوقات کسی صحابی کو غلطی بھی لگ سکتی ہے لیکن اس لیول کی پھر حدیث بھی لانی ہوگی اور صحابہ کے اقوال ہم نہیں غلطی نکالیں گے اس زمانے میں کسی نے اگر غلطی نکالی ہے تو تو اماں عائشہ کا یہ اشتہار کوئی غلطی پر مبنی نہیں تھا انہوں نے آیت پیش کی اپنی دلیل میں چلے ان کا اشتہار تو غلط کوئی کہہ رہے آئے تو نہیں غلط کہہ سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیتی صحابہ کی عاطی کی تھی اور وہ ہے اگلی حدیث وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ سورہ لقمان کی آیت نمبر چونتیس کی تفسیر میں کتاب و تفصیل چیپٹر میں اس حدیث کو، اس آیت کو لے کر آئے ہیں اور حدیث کو بھی اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریب کی کنجیاں پانچ ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے اس کے لیے آپ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر چونتیس جو ریفرنس نمبر چھ ہے آپ کے پیج کا یہ رابط فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اللہ عم بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم علمسد الغ اور وہی بارش نازل فرماتا ہے دو چیزیں ہوں گی تیسری وی ماسل ارحام اور اسی کے علم میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہاں یہ نہیں آیا کہ لڑکا یا لڑکی یہ مولویوں نے غلط ترجمے کی ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ آگے میں تفصیل بیان کرتا ہوں وما تدری نفسم ماں دا تقسیبا اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی اس کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے چار چیزیں پانچویں وما تدری نفسم بھی آئیگی اردن تموس اور کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کو کس سرزمین میں موت آئے گی اور حقیقت بات ہے کسی انسان کو اپنا ایگزٹ نہیں پتا کسی نے قتل ہونا ہے تو کسی نے روڈ ایکسیڈینٹ میں مرنا ہے تو کسی نے خود کش حملے میں مرنا ہے کسی نے سمندر میں ڈوب کے مرنا ہے تو کسی نے بسترے پر کینسر سے مرنا ہے تو کسی نے ٹی وی سے مرنا ہے کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے کسی کو نہیں پتا کہ کسی نے کس طریقے سے مرنا ہے ان اللہ علی منحبی بے شک اللہ تعالی ہی علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے بے شک اب اسی آیت کے کانٹیکس میں ایک اور حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے بڑی مشہور حدیث صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے مقدمے کے بعد حدیث جبرائیل جس میں جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات پوچھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بتائیے قیامت کب آئے گی صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے سوال کیا جا رہا ہے یعنی میں اس شخص سے زیادہ نہیں جانتا جو مجھ سے سوال کر رہا ہے یعنی اس کے بارے میں ہمارا علم برابر ہے یعنی مجھے بھی نہیں پتا اور تمہیں بھی نہیں پتا تو سوال کرنے والے جبرعیل علیہ السلام نے عرض کی کیا اللہ کے رسول پھر آپ قیامت کی نشانی بیان فرما دیں اگر قیامت کا نہیں پتا کہ کب کس سن میں کس صدی میں آئے گی کوئی نشانیاں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں پتا تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشانیاں یہ ہیں کہ کنیزیں اپنے آکاؤں کو جنم دیں گی مراد کیا کہ جیسے ایک مالک ہوتا ہے اس کی ایک کنیز ہوتی ہے اس کی نوکرانی ہوتی ہے بالکل یہی اسٹیٹس ہو جائے گا کہ بیٹے اپنی ماں کے ساتھ بھی سلوک کریں گے کنیزیں اپنے آکاؤں کو جنم دیں گی یعنی ہوں گے تو بیٹے لیکن ان کے ساتھ غلاموں والا سلو کریں گے اور آج یہ حالت ہمارے سامنے ہے پھر فرمایا برہنہ بدن ننگے پاؤں والے لوگ حکمران بن جائیں گے آج ہمیں بھی نظر آ رہا ہے اور تیسری چیز فرمائی کہ چرواہے بکریاں چرانے والے لوگ بلند بلند عمارتیں تعمیر کر لیں گے اور اس وقت دیکھ لیں دنیا کی سب سے بڑی عمارت جو ہے وہ دبئی کے اندر ہے وہ چروائے ہیں سارے عرب کے چروائے ہیں جنہوں نے یہ سارے کا سارا معاملات کیے ہیں اور کتنی بڑی بڑی, بڑی برج العرب بھی اور برج الخلیفہ بھی اور باقی جتنی بلڈنگس ہیں یہ ساری نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور صحیح مسلم اور بخاری میں ایک طرق اس حدیث کا ایسا ہے جس میں الفاظ ہے جب قیامت کے بارے میں سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیٹاگریکل کر ڈرائی کرتے ہوئے کہ بھائی پانچ چیزوں کا علم ایسا ہے جو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں خمس من الغیب لا الا اللہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جب اس نے کہا نا قیامت کب آئے گی تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو یہ کہا پانچ چیزیں ایسی ہیں اور پھر ان پانچ چیزوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ لقمان کی آیت نمبر چونتیس تلاوت فرمائی <السَّاعَة> بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم وَيُنَزِّلُ <الْغَيْب> اور وہی بارش نازل فرماتا ہے وَيُعَلِّمُ وَيَعْلَمُ مَا فِي <الْأَرْحَام> اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ ماں تدری نفسم مادا اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ اور پانچویں چیز ما قدری نفسم بھی اردن تمود اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس سرزمین میں اس کو موت آئے گی دنیا سے اس کا ایگزٹ کس طرح ہوگا لیکن یہ ساری چیزیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے چاہے تو بیان فرما سکتا ہے مثلاً پرانے پاک میں کئی جگہ آیا سورہ عال عمران میں آیا سورہ مریم کے اندر آیا کہ ذکری علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی بشارت دے دی تھی اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ خوش بخت ہوگا اور نام بھی اس کا تجویز کر دیا زکری اور کہا پیغمبر بھی ہوگا اب یہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے خوش بخت یا بد بخت وہ بھی بتا دیا زکری علیہ السلام کا بیٹا تو یا علیہ, علیہ السلام کے والد کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی اسی طریقے سے کل کیا ہوگا بخاری اور مسلم کی متفغ اللہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزب خیبر کے موقع پر کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پر غزو خیبر والا معاملہ جو ہے وہ فتح ہوئی اسی طریقے سے صحیح مسلم میں میں نے شروع میں دو عدیثیں بتا دی گیا آپ صلی اللہ علیہ نے بتایا کہ کل ابو جہل کی لاش یہاں پڑی ہوگی اسبا کی یہاں ہوگی اور امیہ ابن ابلخلب کی یہاں پر ہوگی وہ سرزمین بھی بتا دی لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے بتانے سے تو یہ پانچ کے پانچ روح اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پھر کیٹاگری کا ڈلائی کیا کہ کوئی نہیں جانتا اس سے یہ بات بتا دی کہ کیپیبلٹی کسی کے پاس نہیں اگر نبی بتاتا بھی ہے تو خود سے جان کر نہیں بتاتا اللہ کے بتائے سے بتاتا ہے الحمدللہ یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات جو میں نے کافی حصہ تو پہلے کور کر دیا اکثر غیر مسلم سوال کرتے ہیں کہ جی قرآن پاک میں لکھا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو مولویوں نے ترجمے غلط کر دی اور بریکٹ میں لکھ دیا کوئی نہیں جانتا کہ لڑکا ہے لڑکی یا لڑکی یہاں لڑکا اور لڑکی کا ذکر ہی نہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس سے برا لڑکا اور لڑکی نہیں وہ ہے کہ خوش وقت ہے یا بس بخت جیسا کہ ذکری علیہ السلام کو ایک خوش وقت بچے یا جی علیہ السلام کی بشارت دی گئی اور یہ تفسیر میں خود سے نہیں کر رہا یہ قرآن میں تفصیب ہے سورہ ان کی آیت نمبر دو میں ہے kum, وہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے تو تم میں سے کوئی کافر ہوتا ہے اور کوئی مکمل اب دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ نہیں بتا سکتا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ کافر ہوگا یہ مسلمان ہوگا اس کا معاملات کیا ہونے والے ہیں کافروں کے گاڑی سے آبھے گرام پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس خرچے تک پہنچا دیا الحمدللہ اور کئی نو علیہ السلام کا بیٹا ایک پیغمبر کے ہاں پیدا ہوا لیکن بدبخت ہو گیا کافر ہو کر پر مرا پرانے پاک میں موجود ہے تو کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں خوشبخت ہے یا بدبخت یہ ہوگی اس کی اپریٹ اپری اپری اپری ٹرانسلیشن اور تفسیر اسی طریقے سے وہ بارش کے بارے میں تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ تو ہاؤں کی رفتار سے فیزیکلی کیلکولیٹ کرتے ہیں اب جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی بارش نازل فرماتا ہے اور اس میں امپلائڈ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے بالکل غلط کہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس میں یہ نہیں ذکر کہ اللہ کے علم سے بارش برستی ہے وہ تو بخاری اور مسلم میں آ یہ پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ قرآن میں نہیں ہے قرآن میں یہ ہے کہ وہ ہی بارش نازل کرتا ہے یہ اسول ہوتا ہے عربی کا کہ وہ کانٹیکس چل رہا ہے کہ علم اس کے پاس ہے لیکن وہ کہتا ہے چونکہ علم کا لفظ نہیں لہٰذا یہ جو بارشوں کی پیشن کوئی ہی کرتے ہیں وہ علم الغائب میں داخل نہیں ہے تو یہ بات نہیں ہے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے بخاری اور مسلم میں جب عزیز ہے کہ یہ پانچ چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو زم نے ان پانچ چیزوں میں ان پانچوں کو گنے اس کی تفسیر کیا بنے گی کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ آج ہے تیس مارچ دو ہزار تیرہ کوئی بتا سکتا ہے کہ تیس مارچ دو ہزار پچاس کو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی ہاں جی کوئی دنیا کا انسٹرومینٹ یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ دنیا بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ یہ کوئی نہیں بتا سکتا باقی جو فزیکلی کیلکولیشن ہوتی ہے کہ وہاں سے ہوایں چل پڑیں وہ تو ہوا کی رفتار سے آپ فیزیکل کیلکولیشن کرتے ہیں جیسا کہ جو بندہ ہائی جہاز میں سفر کر رہا ہوتا ہے وہ تو چالیس پچاس کلومیٹر دور شہر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے زمین والا تو نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اس کے لیے تو تین چار شہر ایک ہی رو میں اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ فزیکل کیلکولیشن ہے تو یہ جو آیا کہ اس کے علم سے بارش برستی ہے کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ فلاں تاریخ کو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی اور وہ تاریخ بھی دور کی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ہمارے چل پڑی ہے ہائیسٹ چل پڑی ہے پنڈی سے تین بجے تو ظاہر ہے کہ وہ پونے پانچ تک جیل پہنچ ہی جائے گی اگر کوئی ایکسیڈینٹ نہیں ہوا یہ نہیں یہ بتایا جائے کہ فلاں نمبر کی ہائیسٹ دو ہزار پچاس میں کس روٹ پہ چل رہی ہوگی یہ کوئی بتائے تو یہ ہے علم القئی جو ہوا سے خمسہ کے ذریعے عقل کے ذریعے نہیں حاصل ہو سکتا بلکہ دل پر القا ہوتا ہے پیغمبروں کے ذریعے یہ حمزہ ہماری گفتگو مکمل ہوئی اب آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 جو کنکلوڈنگ پوائنٹ ہے آج کی گفتگو کا ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے علی محمد کما صلی تعالیٰ اللہ مبارک محمد کما حمید مجید, مجید پوائنٹ نمبر تھری پرانے حکیم اور صحیح احادیث جو اس طرح اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو علیہ السلام علم الغیب یا غیبی خبر عطا فرما دیتا ہے بعض چیزوں کی لیکن لیکن لیکن تین دفعہ لیکن یہ کیپبلٹی یا صلاحیت یا استطاعت نہیں ہوتی کہ خود سے حاصل کر لے کہ جی آپ اس کو یہ صلاحیت مل گئی ہے جب چاہے جو چیز معلوم کر لے ایسا نہیں یہ چیز نہیں بلکہ جب اللہ چاہے گا اس میں پیغمبر کے اختیار کو بھی دخل نہیں ہوتی ہاں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ شکار کر دیں تو یہ معاملہ ہوتا ہے غیر ارادی اور اس کا ذکر کہاں ہے قرآن پاک میں سوریہ عمران عائد نمبر 179 بسم اللہ الرحمن الرحیم پیج پر ریفرنس نمبر ہے سیون وبا کان اللہیب اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم پر غائب آشکار کر دے اطلاع دے دے اے لوگوں تمہیں اللہ تعالی غائب نہیں عطا فرمائے گا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے ولا کن اللہ لیکن اللہ یش تبھی رسول ہی میں شا لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کو یہ خبر دیتا ہے ف آ ہی و رسولی اور تمہارا کام کیا ہے صحابہ کا بھی اور قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کا ایک اسٹیٹس ہے ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جتنی خبریں ان پر ایمان لاؤ تصدیق کرو وہ ست اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوا کی روش اختیار کرو گے فلاکون اجرون عظیم تو پھر تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا ہمارا کام یہ ہے اور ریفرنس نمبر ایٹ الجن کی آیت نمبر چھبیس اور ستائیس عالم وئی بھی فلاں یو ہر والا وئی غائب کا جاننے والا یعنی اللہ کسی ایک کو بھی اپنے غائب پر مطلع نہیں کرتا اللہ ہاں مگر منت رسول اپنے رسولوں میں سے جن پر راضی ہوتا ہے تو سارے رسولوں پر راضی یعنی جس وقت راضی ہوتا ہے کہ اب میں ان کو یہ علم دوں ان رسولوں کو عطا کر دیتا ہے ف عمل مم بین ید ہی و مم اور پھر جب غیر کی خبریں ان کو دیتا ہے تو ان کے آگے اور پیچھے پھر تہرہ بھی مقرر فرما دیتا ہے تاکہ وہ رسالت کی انجام دہی میں شیطنت کا دخل نہ ہو سکے اللہ کی حفاظت میں ہو سکے الحمدللہ اور یہ غیبی خبریں اللہ تعالیٰ جب نبیوں کو دیتا ہے پھر انبیاء کرام علیم السلام اپنے امتوں کو بتاتے ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو واضح یہ آیت آئی سورہ التکویر کی آیت نمبر چوبیس ہے وہ ماں ہوا غیبی اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غائب کی خبریں دینے کے معاملے میں کنجوس نہیں جو جو اللہ نے بتایا وہ دے دیا لیکن جب ہمیں بتایا جائے گا ہمیں علم الغیب نہیں حاصل ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے ہم ایمان بالغیب پر ہوں گے پیغمبر نے عذاب قبر دیکھا وہ علم الغیب ہے ہمارے ریفرنس سے ہمیں بتایا ہم نے تو دیکھا کوئی نہیں ہمارے لیے وہ ایمان بالغیب ہوگا تو یہ فرق یاد رکھنا ہے علم الغیب اور ایمان بالغیب پیغمبر کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے لیے معاملہ ہوگا ایمان بالغیب کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت بھی دکھائی بخاری اور مسلم میں کتنی عادیث موجود ہیں معراج کے چیپٹر میں فوزک بھی دکھائی عذاب قبر بھی دکھایا فرشتے بھی دکھائے اور انبیاء کرام علیہ السلام جو پہلے گزر چکے تھے ان سے ملاقاتیں بھی کروائیں شب مراج اور ایون دو دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا خواب میں شب میں ثابت کوئی نہیں ہے ملاقات ثابت ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے نمازیں ملی روزے روزہ ملاقات ہوئی لیکن ملاقات کے لیے دیدار شرط نہیں ہے ملاقات ثابت ہے اور ملاقات بھی بڑی زبردست ملاقات ہوئی مرفوع حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سات ہزار پانچ سو سترہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرے اور رب کے درمیان اتنا ہی فاصلہ رہ گیا کا بک او ادنا جیسا کہ کمان کی دو جو ہوتی کمان کے وہ حصے ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے یا اس سے بھی کم ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ کا جو بخاری میں قول ہے کہ اس سے مراد جبریل ہیں وہ قول شاس ہے کیونکہ جب مرفوع حدیث مل جائے تو پھر صحابی کا قول شاذ ہو جاتا ہے یہاں یہ مرفوع حدیث ہے صحیح بخاری میں سات کہ میرے اور میرے رب کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا لیکن دیدار کا ذکر موجود نہیں ہے دیدار ہوا ہے خواب میں اور وہ صحیح حدیث جامعہ تر میں انٹرنیشنل امریکی مطابق تین ہزار دو سو پینتیس ہے اور امام سیر نے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری یعنی امام بخاری سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے اگرچہ صحیح بخاری میں موجود نہیں ہے ترمزی میں امام سر نے بھی صحیح کہا امام بخاری نے بھی سدیش کو صحیح کہا اور وہ خود سند بیان کر دی امام ترمزی نے خود امام بخاری سے پوچھا اور دور حاضر میں شیخ البانی رحمہ اللہ انہوں نے بھی صحیح کہا اور ہمارے پاکستان میں شیخ زبیر علی زئی صاحب انہوں نے بھی سبھی اس کو مشکات المصابی میں حکم لگاتے وقت صحیح کہا مشکات المصابی میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے سات سو اڑتالیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا اور امبیا کے خواب بھی وہ الہی ہوتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے ابرہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے یہ تعلیم دی تھی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے یوسف علیہ السلام کو بھی خواب آیا انبیاء کے خواب ڈیفینیٹ وہی ہوتے ہیں صحیح مسلم میں کتاب امام میں اوپر تلے دو حدیثیں موجود ہیں ابن اباد کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے دو دفعہ اپنے رب کو دیکھا اور وہ اسی کانٹیکس میں لیازت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے خالد ترمزی میں نہیں صحیح مسلم میں بھی تو یہ بھی میں نے یہاں پر الحمدللہ ایک مسئلہ جو بڑا کنٹروشل بنا ہوا ہے بریلوی اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں اور और اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں شیعہ اپنا موقف تو بیسکلی سارے ہی کچھ نہ کچھ صحیح اور کچھ نہ کچھ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں اصل بات وہ ہے جو میں نے بیان کر دی یہ ہے حقبا اور یہ عزیزیں یہ چھپاتے ہیں میں نے ایک پاکستان کے بہت بڑے عالم کو کہا کہ سات ہزار پانچ سو سترہ نمبر عزیز اپنے رسالے میں چھاپیں گے آپ تابا کا ابن مسود کا کال تو آپ لوگوں نے جگہ جگہ چھاپا ہوا ہے کہ اس سے مراد عبری اللہ اسلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں اس سے مراد میں اور میرا رب ہے تو کہنا یہ کہ بات ٹھیک ہے لیکن نہیں چھاپ نہیں سکتے چھاپیں گے تو سارے مولوی مگر پی جی جن جناب بریلوی تو پھر صحیح نکلے تو ہمیں بریلوی جو بندی والے تھے شیعہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہمیں کتاب و سنت کو دیکھنا ہے سرکوں کا کنارا نکل جائے اسی میں اسلام کی آفیت ہے الحمد للہ اب آ جائیے اسی کانٹیکس میں آخری آیت ریفرنس نمبر نو ہے جو ایفیکٹ ہے عقیدہ علم الغیب کو کلیئر کرتے ہوئے سورہ التحریم کی آیت نمبر ہے چار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے ریفرنس پیج پہ آخری آیت یہ عقیدہ علم الغیب بالکل واضح کر دے گی وکیز نبیو الاباز ہی حدیثہ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کے ساتھ کوئی راز کی بات بیان کی یہ ڈٹیل آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ دو بیویاں کون تھیں سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ کو رات کی بات بتائی انہوں نے وہ راز حضرت عائشہ کو بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے راج کی حفاظت کرنی ہے لیکن انہوں نے کہا حضرت عائشہ کوئی غیر تو نہیں ہوں حضور کی دوسری بیوی ہے ان کو راز بتا دیا وہ شہد کے معاملے میں تھا جو ڈیٹیل موجود ہے تفصیل کے اندر نبی و ارب راہ تو جب اس بیوی نے وہ بات آگے بیان کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آشکار کر دیا کہ آپ کا راز آپ کی بیوی نے دوسری بیوی کو بتا دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی یعنی سیدہ حفصہ سے اس چیز کا بیان کیا کہ تم نے میری یہ بات لی کر دی لیکن کچھ چیز بتا دی وہ آربا امباب اور کچھ چیز سے اعراض کر لیا مکمل طور پر نہیں بتایا کہ تم نے کون کون سی باتیں میری لیک کی ایک بات بتائی اور یہی ایک اچھے استاد کا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اس درجے تک نہ پہنچا دیا جائے کہ اس میں ضد پیدا ہو جائے تھوڑی سی بات بتا دی کہ تم نے یہ بات لی باقی بات نہیں بتائی کہ تم نے ساری باتیں بتا دی ایک بات کا ذکر کیا پلما نبا پس جب اسے خبر دی گئی یعنی سیدہ حفصہ کو ہی اس کی آلت تو وہ بولنے لگی من امبا اے اللہ کے نبی آپ کو کس نے یہ بات بتا دی قال نبا نبا علی مل خبیب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خبر دی ہے علم والے نے اور خبر رکھنے والے نے اب وہ بیوی یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو غیب جانتے ہی ہیں آپ کو پتا چل ہی گیا ہوگا انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں تو میں نہیں پتا مجھے علم الغب ہے میں جان لیتا ہوں فرمایا مجھے اس نے خبر دی الحمد للہ تو اس سے عقیدہ بالکل کلیئر ہو گیا صحابہ کا عقیدہ بھی پتا چل گیا اس کے ریسپانس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سے اور اللہ تعالیٰ نے آئے قرآن پان میں سور تحریم کیا نمبر چار یہ بیان کر کے مسئلہ ہی الحمد حل کر دیا اب کچھ احادیث ہیں اس کے بعد اس کا کنکلوژن کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبریں یہ میں تیزی تیزی سے بیان کرتا جاؤں گا تاکہ اس حوالے سے ہمیں جو عصائی علم الغیب ہے اس کے حوالے سے چیزیں پتہ چل جائیں اور ایک دو کریٹیکل احادیث ہے اس میں میں ان کے ریفرنس بھی بتا دوں گا پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن حدیث ہے چار ہزار نو سو سترہ نمبر حدیث ہے ستر صحابہ کو یہ بخاری مسلم کا میں نے ریفرنس بتایا بخاری میں بھی ہے ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے ہم تیرے نبی کے دین پر قائم ہیں ہم اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم پر راضی ہم اپنے رب سے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرعیل میرے پاس آئے اور مجھے یہ خبر دی کہ تمہارے ساتھیوں نے مرتے اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ عنظور حالانہ اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے ہم فرشتوں یہ پیغام دے دو نہیں اللہ محمد صلی محمد اے اللہ تو ہمارا درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو فرشتوں کو پکارنا یا کسی انسان کو پکارنا یا اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ خالصن شرک ہے قرآن کی روح سے اور اس میں میرا پورا ریسرچ پیپر ہے مسئلہ نمبر تین کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے لیکچر بھی موجود ہے اور ریسرچ پیپر نمبر تھری ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس سے عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ صحابہ اکرام علی امردوان اپنی خبریں اللہ کے ذریعے پہنچایا کرتے تھے اور استعمت کا مسئلہ بھی اس میں کلیئر ہو گیا دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق الحدیث ہے غزب تبو کے موقع پر یہ ڈیٹیل حدیث ہے تین صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے جن میں کافی مالک رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے توبہ میں بھی ان کی توبہ کا ذکر موجود ہے انہی کی وجہ سے سورہ توبہ کہا گیا سے تو بخاری کا جو ترک ہے چار ہزار چار سو اٹھارہ نمبر غزوہ سبو کے چیپٹر میں اس میں وہ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے رہ گیا اور منافقین آ کر بہانا کر رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا میری بیوی بیمار تھی مجھے وہ مسئلہ تھا میں اس لیے سال میں شامل نہیں ہوا تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ کاب انہیں مالک کے اتنا رش تھا حضور کے پاس کہ اس پر کوئی بھی شخص حضور سے جھوٹ بول دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ واقعی قتال میں شامل تھا یا نہیں کیونکہ تیس ہزار کا لشکر آپ لے کے گئے تھے تیس ہزار بندے سامنے یاد رکھنا تو بڑا مشکل کام ہے اور سب وہ صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے بتا دے کہ یہ بندہ نہیں گیا تھا ورنہ کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ میں کتاب میں نہیں ہے اس مجبوری کی وجہ سے جا سکا یا کوئی ایسی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عذر قبول کر لیتے تھے اللہ یہ کہ اللہ وہی کے ذریعے بتا دے تو کہتے ہیں میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں جھوٹ بولوں لیکن پھر آگے الفاظ کیا کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جھوٹ بول کر راضی کر لوں گا لیکن بعد میں اللہ تو آپ کو بتا ہی دے گا اب دیکھ لیں سے آبی کا قیدا کیا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو پتا چل ہی جائے گا کہا اللہ تو بتا ہی دے گا تو یہ دونوں جملے ان کے الحمد عقیدہ علم الغب اطائی کو کلیئر کرتے ہیں تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متحرن حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں جس طرح سنتا ہوں فیصلہ کر دیتا ہوں تم میں سے بعض لوگ چرب زبان ہوتے ہیں اور اپنے دلائل بڑے مضبوطی کے ساتھ میرے سامنے رکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں ان کے دلائل کی مضبوطی کی وجہ سے ان کے حق میں فیصلہ دے دوں لیکن میں بھی ایک انسان ہوں اگر وہ مجھ سے غلط فیصلہ لے کر جا رہا ہے تو اپنے گھر آپ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے یعنی وہ مجھے تو دھوگا دے رہا ہے لیکن اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضور کو انگرو پتہ ہونا چاہیے نہ تھی. نہیں, نہیں. نبی کی شان نبی سلیم الفطرت ہوتا ہے نبی کی شان سے یہ بائز ہے کہ ان کو اندر خبر ہو اور وہ اس کے مخالفت میں فیصلہ کر دیں کیونکہ یہ تو دل کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی ہے آپ کو بھی ایون پتہ ہو ہوگا یہ بندہ مجرم ہے اور دوسرا بے گناہ ہے آپ گناہ کو سزا دے ہی نہیں سکتے اور پیمر تو سلیم الفطرت ہوتا ہے اندر سے بھی نہیں نے برپا میں ایک انسان ہوں جو سنتا ہوں اس کے اعتبار سے ججمنٹ کر دیتا ہوں چوتھی حدیث صحیح بوہاری اور صحیح مسلم کی متفع علیہ حدیث ہے بہاری میں تین ہزار آٹھ سو چھیاسی اور مسلم میں چار سو اٹھائیس واقع میراج کے کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں راتوں رات دائرہ مراج کا سفر کر کے آیا تو کافروں نے مجھے جھٹلانا شروع کر دیا اور انہوں نے عجیب و غریب سوال شروع کر دیا اچھا آپ گئے تھے دیر دو مہینے کی مسافت پہ ہے بیت المقدس خانہ کابہ شریف سے آپ رات کو وہاں گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں گیا تھا مجھے اللہ لے گیا انہوں نے راتوں رات کیسے آ سکتا ہے بندہ واپس آسمانوں سے ہو کے دو مہینے کا سفر صرف زمینی ہے اچھا بتائیں بیت المقدس المخص کتنے دروازے ہیں اب جو بندہ ایک دفعہ گیا ہے وہ دروازے تو نہیں گنے اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں اس کی دیواروں کا کلر کیا ہے اب یہ نیچے سیڑھی ہیں میں تین سال سے چڑھ رہا ہوں اگر آپ مجھے پوچھیں کتنی سیڑھی ہے تو میں آپ مجھے کوئی بھی نہیں بتا سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھیڑانی شروع کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسلم شریف کے الفاظ ہیں چار سو تیس نمبر حدیث میں ایک یہ بھی لفظ ہے کہ میں نے شب مراج انبیاء کی امامت کروائی یہ مسلم شریف میں چار سو تیس اسی سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں اور ساتھ یہ کہ میں اتنا غمگین ہوا اتنا غمگین ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کسی بات سے اتنا غمناک نہیں ہوا تھا کہ اب کافر میرا مذاق اڑائیں گے جب میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکوں گا بس جب یہ مجھ پر حالت ہوئی تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے کہ میں حسین میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کے میرے سامنے نظروں کے کر دیا وہ جو لو مجھ سے پوچھے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا چلا جاتا تھا اللہ اگر خود غائب جان لیتے ہوتے تو بتا دیتے اللہ نے ظاہر کر دیا سامنے آ گیا اور فرماتے ہیں میں اتنا امگین ہوا کہ میں کیسے بتاؤں گا اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں شیخ القادی یہاں بیٹھے بتا دیتے ہیں چیز ہو جاتی ہے ساڑھے بزرگ بنا جگہ دیکھ کے بتا دیں یہ ہو جاتا ہے تو میں ان کو پھر کہتا ہوں میں آپ کے بزرگوں کو اپنا میکینکل انجینئرنگ کا ایک فارمولا لکھ کے دیتا ہوں وہ صفحے پر لکھا ہوا پڑھ کے بتا دیں آپ کے بزرگ یہ کی لکھا کیا ہوا ہے جس میں لیٹن لینگویج کے الفاظ بھی موجود ہوں گے انگلش کے الفاظ بھی موجود ہوں گے سائی کا سیگما کا سمبل تھیٹا کا سمبل اس طرح کے کئی سمبل ہیں جس کو وہ پروناؤنس بھی نہیں کر دعویٰ ہے نا کہ ہمارے پاس علم لدونی ہے پڑھ کے بتائیں علم لدنی پہ بھی میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی تقریبا گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر پچپن اے کے نام سے اور کشف اور خواب یہ انشاءاللہ شاء دفعہ میں یہ سارے معاملات کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا اسی کانٹیکس میں ایک اور حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں سات ہزار دو سو اٹھاون یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین سمیٹ دی اور میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا جہاں تک میری امت کی حکومت پہنچنی تھی اور اللہ نے مجھے دو خزانے عطا فرمائے وہ خزانے کیا تھے کہ پہلے رومن امپائر گرنی تھی اور پھر اس کے بعد ایران امپائر گرنی تھی دونوں سپر پاورز جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونی تھی اور ان کے سارے خزانے و کسرہ کے سیدنا عمر کے دور میں صحابہ اکرام تک پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں مشرق مغرب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص پانچویں حدیث سے بخاری اور مسلم کی کریٹیکل ترین حدیث ہے یہ اکثر لوگ پیش کرتے ہیں خصوصا ہمارے بریلوی مغل فکر کے لوگ لیکن حدیث آدھی بیان کرتے ہیں اور مطلب اپنی مرضی سے نکالتے ہیں یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کے وقت ممبر شریف پر چڑھے نماز پڑھنے کے بعد زور تک آپ نے قیامت تک ہونے والے سارے واقعات بیان کر دیے پھر زہر کی نماز پڑھائی پھر زہر سے اسد پھر اسد سے مغرب پورے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعات بیان کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو تو کہتے ہیں دیکھو آپ السلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم متا فرما دیا اس لیے تو آپ میچ جو پوچھنا ہے پوچھ لو اور یہ حدیث آدھی بیان کرتے ہیں آؤٹر <تصفح> صحیح مسلم میں اس کے دس ترک کم ات کم ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6113 سے لے کر 6125 تک پورا ایک چیپٹر ہے کتاب الفضائل چیپٹر میں کہ کثرت کے ساتھ سوالات کرنے کی ممانعت اصل میں کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب سوال کرنے شروع کر دیے اپنے دنیاوی معاملات کے اندر اب نبی کا کام یہ نہیں ہوتا جس نے ادھر بھی لوگوں کو لوگ کسی بزرگ کے پاس دس جی میرا بیاہ کدوں آئے گا چلے جاتے ہیں میری شادی کب ہوگی اس قسم کے سوالات اس وقت کچھ مسلمانوں میں منافقین گزے ہوئے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جلال میں آئے اور ممبر پر چڑھے مسلم میں یہ میں نے حوالہ بھی دے دیا دس طرق موجود ہیں وہ ساری احادیث پڑھ کے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کے عالم میں یہ خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یہ قیامت تک ہونے والے حالات بیان کیے اور پھر فرمایا جب تک میں اس ممبر پر کھڑا ہوں مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو اب یہ شرط لگا دی جب تک اس ممبر پر کھڑا ہوں کیوں اللہ نے آپ کو کھڑا کیا تھا جیسے حدیم میں کھڑا کیا اور بیت المقد دکھا دیا پر آف علیہ وسلم سے منافقین کی الیگیشن دور کرنے کے لیے فرمایا ممبر پر چڑھیے جو سوال پوچھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر التا کرتا چلا جائے گا اس میں واپ موجود ہے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زارو بتار ہو رہے تھے اور ڈرے ہوئے تھے کیونکہ حضور جلال میں تھے تو ایک سے کھڑے ہوئے رسول اللہ بتائیے کہ میرا باپ کون ہے عبداللہ بن حسافا دیکھیں کتنا بڑا سوال اس میں کوشچن ڈی ایم اے کوئی نہیں بتا سکتا آج تو چلے کوئی سائنٹیفکلی کسی تک اندازہ لگا لے. اس وقت نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا باپ حذافہ ہے یعنی وہ جو ان کے والد تھے وہی والد تھے ان کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا تھا یہ ولد الحرام ہے باز اس طرح ایک اور صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے بھی سوال کیا پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور گھٹنوں کے بھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیکے ربی طب اللہ دین اوی محمد ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی اسلام کے دین ہونے پر راضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں یا رسول اللہ ممبر سے اتر آئیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے آپ جلال کے عالم میں منافقین کے اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے اور فرمایا جب تک میں یہاں پر کھڑا ہوں اس میں امپلائڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس میں آگے بات بھی موجود ہے کہ آج جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابزرویشن کروائی آج سے پہلے کبھی نہیں کروائی تھی اللہ کی قسم میں نے جنت اور دو لکڑی بالکل اپنے سامنے دیکھ لی تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں مجھے آج ایسی آبزرویشن کروائی گی جب تک ممبر پہ موجود ہوں جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے فرمایا بیت المقدس کے معاملے میں بیت المقدس میرے سامنے کر دیا جب تک میں حدیم میں کھڑا تھا یہ حدیث ہے جس کے اوپر ساری کی ساری بد کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی میں نے اس کی اپروپریٹ الحمد جو سلوشن ہے وہ بتا دیا چھٹی حدیث صحیح مسلم کی وہ میں پہلے بیان کر چکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزب خیبر کے غزب بدر کے موقع پر مقطلین کی اشارے فرما دیے سے کل یہاں لاش ہوگی فلاں کی فلاں کی یہاں ہوگی فلاں کی یہاں ساتویں عدیض سے ہی بخاری میں جو بھی پہلے بیان ہو چکی کہ غزب موتا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے کمنٹری کئی سو میل دور سے دی کہ اب زید شہید ہوگئے اب جعفر شہید ہوگئے ابد اللہ ابن روا شہید ہوگئے اب خالد ابن فلیب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ربی اللہ عنہ اجمین ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے آج بھی عزیز سے بخاری اور مسلم کی متفع حدیث وہ بھی میں پہلے بیان کر چکا غزب خیبر کے موقع پر فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں اور سعید علی کو وہ جھنڈا ملا اور مسلم کے الفاظ ہیں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ میں پوری زندگی سعید العلی پر رش کروں گا کہ وہ جھنڈا اس دن علی کو ملا اور مجھے نہیں ملا تو وہ اللہ نے فتح دی نومی حدیث بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے چھبیس سال بعد کا واقعہ بیان کر دیا سیدنا اللہ عمار ابن یاسر سے فرمایا عمار افسوس اے سمیہ کے بیٹے تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ تجھے دوزک کی طرف بلا رہی ہوگی اور سیدنا اللہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنگ صفیر میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہو مولا سے مراد دلی محبوب جیسے ہم علماء کے لیے بھی کہتے ہیں اور یہ حدیث متواترہ ہے من کن تو مولا فہادہ مولا جامعہ تن میں جس کا جگری دوست میں اس کا جگری دوست علی تو مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے حضرت ماویہ رضی اللہ عنہ کے فوجی کے ہاتھوں ابو الغادیہ وہ بھی صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں شہید ہوئے مسند احمد میں یہ دیدیس موجود ہے دسویں حدیث صحیح بخاری میں نبی سلم نے اپنی وفات سے تیس سال بعد کا واقعہ سیدنا حسن کو گور میں اٹھایا ہوا ہے پانچ سال کے بچے ہیں اور فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان سلح کروا دے گا اور وہ تیس سال بعد اکتالیس فیسری میں سیدنا حسن اور سیدنا النا معاویہ ربی اللہ تعالیٰ نہوں کے درمیان صلاح ہوئی اس کا ذکر ہے اور الحمدللہ وہ بین ہی پوری ہوئی اسی طریقے سے گیارہویں حدیث سبی دعو جامعہ سرمزی اور مسند احمد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا میری وفات کے بعد خلافت علامہ صرف تیس سال تک رہے گی اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی اور ایکزیکٹ تیس سال سلح حسن پر اکتالیس ہجری ربی ال میں پورے ہوتے ہیں یہ بشارت بھی پوری ہوئی پھر اپنی وفات سے پچاس سال بعد مصرت احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ بارہویں حدیث کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور حضرت عبرئی علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ کی امت اس کو فراغ کے کنارے پیاتا شہید کر دے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبر دی اپنی وفات کے پچاس سال بعد اکسٹرٹ ہجری میں ہونے والے واقعے پر اس کی ڈیٹیل میں بھی جانے کی ضرورت نہیں اس پہ میرے دو لیکچر ہیں مسئلہ نمبر سکسٹی ون کے نام سے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ دو گھنٹے اور بائیس منٹ کی گفتگو اور مسئلہ نمبر پچپن بی کے نام سے دو گھنٹے اور اڑتالیس منٹ کی گفتگو ہے حدیث ارتاس اور بصیہ رسول کون ہے اہل سنت پاور ڈاٹ کام پر اب جناب دس سے بارہ منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے لیکن یہ ہے کنکلوژ آج کی پوری گفتگو کا انشاءاللہ شاء بارہ منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا ایک دفعہ زروشی پڑھ لیجئے اللہ مسلی علی محمد لی محمد کما صلی تعلیہ ابروہی حمید مجید اللہ بارک علی محمد محمد کما بارکرویم مجید تو آج کی گفتگو کا کنکلوژ یہ ہے کہ علم علمغیب صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ جب چاہتا ہے نمبر ایک نمبر دو جو چاہتا ہے نمبر تین جتنا چاہتا ہے اپنے پیغمبروں کو علم الغیب عطا فرما دیتا ہے صرف پیغمبروں کو علیہ السلام اب اللہ اور امبیہ اکرام علیہ السلام کے جو علم الغب ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے وہ تین فرق یاد رکھیے یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے تین فرق پہلا فرق اللہ کا علم ذاتی ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے اللہ کے بتانے پر ہے خود سے نہیں ہے نمبر دو اللہ کا علم لامشدود ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے جتنا اللہ نے بتایا اتنا پتا ہے جیسا کہ قیامت کا علم نہیں بتایا اور آپ نے سب نے خود کہہ دیا کہ میرے پاس علم نہیں ہے باقی ہر چیز کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے کہ نبی کو یہ نہیں پتا تھا یہ نہیں پتا تھا جو واضح ہو جائے اس کے بارے میں آپ رسوخ سے کہہ سکتے ہیں تیسرا فرق کہ اللہ کا علم قدیم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حادث ہے یہ علم الکلام کی ٹرمز ہیں علم الکلام کو سمجھنا ہے تو اپنی نویت کی منفرد گفتگو میں نے پچاس منٹ کی کی ہے مثر نمبر اکتالیس کے نام سے نورم من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام وہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے سنی جا سکتی ہے اور دیکھی جا سکتی ہے علم الکلام کے حوالے سے قدیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے اور حادث وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ سے نہ ہو بلکہ وجود میں آئی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمیشہ سے نہیں تھا جب سے اللہ نے بتایا تب سے ہے ہمیشہ سے نہیں اس کے بارے میں قرآن پاک میں درجنوں آیات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ علم اطا فرمایا اور اس علم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ چیزیں نہیں تھیں قرآن کے نظور سے پہلے اور اس کا افیکٹ قرآن پاک کی یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ عشورا کی میں یہیں پر تلاوت کر دوں اس سے یہ عقیدہ بالکل واضح ہو جائے گا یہ سب سے سخت آیت ہے ویسے تو آیات بہت ہے لیکن یہ آیت بہت واضح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وکزالی کا اوحینا الئی کا من امرینا سورہ عشورہ آیت نمبر باون اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس طریقے سے جس طرح میں نے پہلے پیغمبروں کی طرف وہی بھیجی آپ کی طرف بھی میں نے اپنی طرف سے وہی بھیجی ما کم تدریم الکتاب ولیمان اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان کی تفصیلات آپ جانتے تھے بیسک ایمان تو ہے پوٹینشلی تو ہر نبی پیدائشی طور پر ایمان والا ہی ہوتا ہے اعلان نبوت سے پہلے لیکن اس کی ڈیٹیلز نہیں اس کتاب سے پہلے مع ان کا تدریم البان اس کتاب کے آنے سے پہلے آپ نہ تو کتاب کا علم جانتے تھے نہ ایمان بلاکن جالنا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے لیے وحی کے ذریعے یہ علم آشکار کر دیتا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا بن تحزی راس مستقیم اور اب بے شک آپ بھی لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف سراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں الحمدللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کتاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل ہدایت تک پہنچایا جبلی بیسک ہدایت تو پیغمبر کو ہوتی ہے لیکن اس کتاب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور یہ تمام کی چیزیں بتدریج جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئی الحمدللہ اب اگلی دفعہ جو گفتگو ڈسکس ہونی ہے اس کے کانٹیکس میں میں بس آخر میں ایک حدیث بیان کر دوں یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں اور یقین کریں میں حدیث بیان کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں بالکل عقیدہ کلیئر کرنے والی صحیح بخاری سات ہزار اٹھارہ نمبر حدیث کتاب و تعبیر چیپٹر میں خوابوں کی تعبیر والے چیپٹر میں ڈیٹیل تو انشاءاللہ خوابوں اور کشف کی اگلی دفعہ ہوگی اور یہ کتاب و شہاد چیپٹر میں بھی صحیح بخاری میں موجود ہے سات ہزار اٹھارہ نمبر ہے کتاب و کا ترک صحیح بخاری میں جو میں بیان کر رہا ہوں آلہ ر اللہ تعہ کہتی ہیں کہ عثمان بن مضرون رضی اللہ تعالیٰ ایک بوڑھے صحابی تھے ان کی میں خدمت کیا کرتی تھی بڑے نیک صحابی تھے ان کو موت آ گئی جب ان کو موت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو میں نے عثمان بن مضرون رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارے میں ان کی میت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے عثمان بن مزعون اللہ آپ پر رحم فرمائے میں اللہ کے حضور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کی بڑی عزت افزائی فرمائی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے تھے آپ نے فرمایا تجھے کس نے کس نے بتا دیا کہ اس کے لیے بہت عزت افزائی ہے حالانکہ صحابی تھے کہنے والی بھی صحابی سیابیت تو سیابیت ڈر گئی انہوں نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں نے اپنی طرف سے ایک بات کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک جملہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن مزعون اپنی موت کے ذریعے علم القین کو حاصل کر چکا یعنی آخرت میں پہنچ چکا میں بھی اللہ سے اس کے لیے خیر کی امید کرتا ہوں لیکن اللہ کی قسم حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اب ذرا شیخ عبد القادہ جلانی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی سفیا کو فٹ ان کریں ذرا اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی وہ کھڑے ہو جائیں گے جی مہین الدین چشتی صاحب کھڑے ہوں گے جنت کے دروازے پر اور پکڑ پک کے مریدوں کو اندر کر رہے ہوں گے <سلام> ادھر سے کے بارے میں اب اس کے بعد ام العلا کا قیدا اور آج کے بعد ہم بھی اپنا قیدا صحیح کر لیں اور ان بدبختوں کو بتائیں جن کے عقیدوں میں خرابیاں آ چکی ہیں اس کے بعد ام الا کہتی ہیں اللہ کی قسم میں نے اس دن نیت کی میں آج کے بعد کسی کے مرنے پر کوئی پوزیٹو اس طرح کے کمنٹ نہیں کروں گی کہ بڑا نیک آدمی تھا اللہ کو پتا اسی لیے میں کہتا ہوں پگڑیوں اور, پگڑی اور شکلوں سے دھوکہ نہ کھائیں اتنے بڑے, بڑے بڑے بدماش ہیں جو اپنی شکلوں کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو کتاب و سنت کو حق مانے میری بات بھی اتارٹی نہیں ہے میں ہر چیز ریفرنس سے بیان کر رہا ہوں میں تو زیرو ریفرنس الحمد کتاب و سنت کا اس کے بعد کانفیڈنٹ ہوتے ہیں ہاں یہ حق ہے وہ اپنے آپ کو حق نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں. کتاب کو حق کہہ رہے ہوتے ہیں سنت کو حق کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو ہمارے امام کا تقاب ہے اس میں اگر ہم ڈاؤٹ فل ہوں گے پتہ نہیں آئے گے کہ نہیں ہے تو خود ہی بہمان ہو جائے انملا لا کہتی میں بڑی گمناک ہوئی تو پھر میں نے خواب دیکھی اور مجھے خواب میں جنت میں ایک چشمہ دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ عثمان کا چشمہ ہے عثمان بن مجروم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک وہ ہے جو غریبہ راشد ہے عثمان بن عفان یہ وہ نہیں ہے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا یہ عثمان کا عمل ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی کہ ہاں اب یہ خواب کے ذریعے جو تجھے خبر دی گئی ہے یہ حق ہے تو یہی یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں صحابہ نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہیں تو فرمایا خواب اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ خواب یا شیطان کی طرف سے ہوگا یا اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ جس کو جو خواب آیا وہ صحیح ہوگا وہ واقعہ ہونے کے بعد لہذا کشف، الہام اور اس طرح کی کوئی چیزیں اس امت میں نہیں ہے خواب ایک ذریعہ ہے اور وہ بھی جب واقعہ ہو جائے گا تو یہ نہیں ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کے خوابوں کو نہیں مانتے ہیں دیوبندی بریلویوں کو نہیں مانتے یہ دونوں اہل عدیثوں کے خوابوں کو نہیں مانتے ہیں اہل حدیث ان کے خوابوں کو اہل تشید سارے اہل سنت کے خوابوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں یہ خواب نہیں وہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ اس کا اپروپریٹ عقیدہ کیا ہونا چاہیے